یہ اس بار نے گزشتہ اس بار بیان کیا تھا ایک تلاسل کے بارے میں ساگر صاحب کہہ رہے تھے اس پر مزید بیان ہو اور رسالہ میں کیا جائے میں نے کہا کہ رسالہ میں کرنے کے لیے اس مضمون کو لکھ دوں گا میں آپ کو اور آج پھر یہ وہ فورن بس سے مضمون پھر وارد ہو گیا میں ایک واقعہ یاد آ گیا کس واقعہ سے شروع کرتے ہیں حضرت بولانا نزریہ صاحب کے والد صاحب حضرت بولانا یحیار رحمۃ اللہ علیہ بہت پختہ عالم تھے اور تدریس کے ساتھ مزار العلوم میں آئی مزار العلوم کے مدرس بھی تھے تدریس کرتے تھے ساتھ براد آ رہی ہے کا زیادہ تو ان کی طبیعت لگتی تھی،, تھی طلباء کے ساتھ ادوبند میں اور سہارنپور میں ولابہ سراد کے اور افغانستان کے علاقے ولا مقامی اپنے لوگوں کو رہے ہیں، کیسے ولائی تھی. تو ان کی و طلباء کے ساتھ زیادہ طبیعت لگتی تھی اصل کے وقت ولادی طلباء کو ساتھ لے کر وہ کنویں پر چلے جاتے تھے اور وہاں کنویں پر بیٹھے ہوئے ولادی طلباء کنویں کے پانی ڈھول نکال رہے ہیں ڈال رہے ہیں نکال رہے ہیں اوپر ڈال رہے ہیں ہم مولوی لوگ جو ہوتے ہیں نا ہمارا دوسرے مولوی کے ساتھ بہت حسد ہوتا ہے دکاندار کے ساتھ حسد نہیں ہوتا ملو اور کسی زمیندار کے ساتھ کسی نے پانچ سو من گدم گھر میں داخل کیے یہ جی. ہمارا مولویوں کو اثر نہیں ہوتا اس کے ساتھ اور کسی نے رات کو پچاس ہزار روپئے کمائے ہمارا اثر نہیں ہوتا لیکن مولوی کے ساتھ اثر ہوتا ہے اور نگر میں ہوتی ہے جس کو دیکھتے ہیں پر غور کرتے ہیں کہ کیا کیا ہے اس کے اندر تو کوئی دوسرے مولوی صاحب گزرے تو ازور کو کشف ہوا کہ یہ دل میں یہ بات لا رہا ہے کہ مولوی سا کہ مولوی یہاں صاف کر رہا ہے کو برابر تھا اتنا ڈول اوپر ڈال رہا دا ہے نانے کے لیے تو پانچ رتل رتل پانی چاہیے تاجی صاحب یہ کتابوں میں لکھے ہوئے پانچ رتل پانی نانے کے لیے اور دو رتل وضو کے لیے تو پانچ رتل کتنا ہوتا ہے ہاں پانچ رتل تقریباً گیا. ہو گیا پونے تین لیٹر ہو گیا ہاں جی دو لوٹے ہاں جی ہمارے مریض صاحب آپ کو یاد ہے کوئی منید المسلیم ہے یا نور الزام میں لکھے ہوئے پانی کی بغدار اردو پر کتنا لگانا ہے اور نانے پر کتنا لگانا ہے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے نہیں یاد ہے کون سی کتاب میں لکھا ہوئے ہیں جی شاید نور الزام میں لکھے ہوئے نور الزام طور پر مدارس پر نہیں پڑھائی گئی تھی نا مجھے اس کی کہ ہم نے دل مسلی ہے اس میں ان کو یہ دل میں کشف ہوا کہ یہ مودی صاحب یہ سوچ بات کہ مودی صاحب ہم نے اب گرمی کا اثر گائل کر کے بدن کو فرق پہنچانے کی نیت کیے ہیں گرمی کا اثر ظاہر اور گرمی سے بھی اندر ایک اینگزائٹی اور ٹینشن پیدا ہوتا ہے سخت سردی سے ایسا گرمی سے تو اس اینگزائٹی ٹینشن سے کتنی بیماریاں اندر پیدا ہو سکتی ہیں موری صاحب نہانے کی نیت نہیں کی ہوئی ہے گرمی کا اثر ظاہل کر کے بدن کو ٹھنڈا کر کے بدن کو فرق پہنچانے کی نیت کی ہوئی ہے تاکہ بدن پر مفر حاصل آئے فرد کا اثر آئے اور تازگی پیدا ہو کہ رات کو نماز پڑھنے میں تاجد میں پڑھانے میں ذکر کرنے میں ہر جگہ یہ تازگی کام آئے مودی صاحب کو شرمندگی ہو رہی ہوگی کہ اب آئے دل بھائی بات آئی اور انہوں نے بتا دیا کہ تم یہ سوچ رہے اور ہماری یہ نیت ہے جو کاملین اور مخلصین کاملین محققین ایک سلسلے والے ہوتے ہیں مخلصین کاملین محققین ایک ہوتے ہیں مخلصین غیر محققین اور ایک ہوتے ہیں غیر مخلص غیر محققین غیر مخلص محقق محقق محقق ہونا ہی بڑا کافی ہے وہ کیونکہ غیر محققین بھی ہو جاتا ہے غیر کامل بھی ہو جاتا ہے مختظین تو ہوئے ہیں جو تصور کے سلسلے کو اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے سوارنے کے لیے چلا رہے ہیں اور قرآن و عزیز کے ساتھ پختہ علمی رابطہ ہے کہ اس کی رہنمائی اس کی روشنی میں اس بات کو کر رہے ہیں اب اس طرف سے کوئی نئے طریقہ کر کے کوئی بدت کر کے کوئی غیر محتاط ترسیب اختیار کر کے نہیں کر رہے ہیں اور محققین ہے کہ دین کا اور زندگی کا جامع تصور دیتے ہیں ہم ایسا طریقہ آتا ہے کہ ڈاکٹر سیاح صاحب کو اس پر چلائے نا تو یہ آپ لوگوں کی طرف کرے تو آدمی گرے اور دل کی طرف کرے تو آپ اس نے ریلا لاللہ کرنے لگے لیکن اتنا مجاہدہ کرانا پڑے گا نہ کمائی کا رہے گا نہ ہیری کے حقوق کا رہے گا نہ بچوں کی پرورش کا خیال کر سکے گا اتنا ضوخ کمزوری اور ایسا ہو جائے گا اور غیر فقیقین کہ ماشاء اللہ بہت کمال تک پہنچا دیا گیا جی. بہت کامل کر دیا الگ آدمی کیا کامل ہو گیا جو اپنے بال بچوں کا خیال نہ کر سکے بیوی بی کے حقوق پورے نہ کر سکے اپنے کمائی کو نہ دیکھ سکے بس صرف جو ہے تو ایک رخ پر ہو گیا باقی کسی کام کر نہ رہا کئی سر سلو کے نبوت زیادہ کامل ہے کہ سلو کے پلایا زیادہ کامل ہے سلو کے نبوت زیادہ کامل ہے اور وہ جامع ہے اور تحقیقی ہے اور وہ پورے زندگی کو ساتھ لے کر چل رہا ہے ایک دم اس واقعی گورسالے میں لکھا تھا اور پہلے بیان بھی میں نے کیا ہے اور یہ غالباً یا مقطاد صدی میں لکھا ہوا ہے یا, یا علوم میں لکھا ہوا ہے موبائل صاحب یا کتنی دفعہ پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے دیکھی دیکھیے ہے؟ شکر دیکھی ہے دیکھیے ہے. دیکھ یہ لطیفہ کے بیچ جب آپ کو سنا دیں پھر واقعی کو پھر بیان کریں ایک دعوت تھی تو اس میں کچھ کسی مدرسے کے دورے کے سلابات بھی آئے ہوئے تھے تو عالمگیر صاحب نے ایک آدمی کا تعارف کرایا میرے ساتھ کہ دورے کا طالب علم ہے تو دکاندار ہر جگہ اپنا سودا بیچنے کی کوشش کرتا ہے کسی دعوت میں گیا ہوا کسی دور یہاں تک بچے میں گیا ہوا تو, تو, تو سوچتا ہے کہ گاہ کدھر ہے میرا تو اس کو اس جگہ گہر لے ہے تو اس نے کہا ماشاء اللہ برفال اللہ کو فضل فرمائے اہ یا علوم پڑھ لینا تو اس نے کہا شیخ سیبی چمنگا حدیث آ کے سرو نمنا خلو شہ وہ بیان تقریر کی خلق تڑ ہوئی وہی کیسا بیان کرتے ہیں ایسے وائز ہوتے ہیں ایسے سوفیا ہوتے ہیں کون کے بیان میں لوگ ذبح کیے برجن کی طرف پھڑکتے ہیں حدیث امن سے بھی نہیں لیتے ہیں ماخلا تو, تو مجھے نظر ہوا کہ جذبہ صحت آتے حدیث کے پر چلتے ہوئے برخوردار جو ہے تو غیر مقلدیت کے غریب پہنچا ہوا ہے بادشاہ غیر مقلدیت کے پاس پہنچا ہوا ہے اور علم کو پتا ہے کہ حدیث لینے کے لیے تو بخاری مسلم ہی ہے بالے کہا کرتے ہیں آہ امام غزالی ٹول زئی فریشی نہ تو ذرا ان پڑھ آدمی تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ جھوٹے تیزوں کو کہتے ہیں جی تو واہ یہ اس میں ہم نے پڑھایا نا آج جگہ نیچے ہے یہ ایک اور دیں yeah. ولطاف صاحب رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی کمی بیچ میں چھوڑ دیتا ہے آپ نے نہیں رکھا کیوں رکھا ہے وہ دوسروں نے رکھا ہے قریب ہے کس کے ہو جائے دوست کیا بات تھی جی باتوں پر مجھے بڑی حد ہے ملک صاحبان کہتے ہیں امام غزاری صاحب نے ضعیف حدیثوں کو لیا ہوئے ہیں اور واقعی غیر فکا ہے علام آباد کی غیر سکا ہے تو باتیں دونوں ٹھیک غیر سکا یعنی پکا نہیں ہے روایت میں کمزور ہے روایت اس کی اعتباری نہیں ہے غیر سکا ہے تو یہ خیر ہم تو اس پڑھ کا بات کو سنا ہوا تھا دونوں کتابیں جب نظر سے گزری تو دل میں یہ بات وارد ہوئی کہ کل مت الحق اردو بہل باخل بات ٹھیک ہے لیکن باطل ارادے کے ساتھ اس کو کہہ رہے ہیں <تصفح> کہ رام مبادی سے کوئی دعا نہیں کرتا کہ میں نے حدیث کی کتاب لکھی ہوئی ہے اس سے مسئلہ جلسے میں لائے ہوں اور میں صاف اکرام کے جنگوں کے تاریخی واقعات لکھے ہوں اور ہم اعتقاد میں پڑھاتے ہیں نا صحابہ اکرام کے جنگی کارنامے تو, تو بہت ساتھیوں پر ساتھ جذبہ ہوتا ہے کہ چھلاں لگا کر دیوار کو سر مارے اور چھت کے ساتھ سر لگے مجھے اندازہ ہوا کہ شیطان نے اس بات کو چلایا ہے کہ تاکہ اس کی کتاب ناپید ہو اور یہ جو جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کو پڑھنے سے اس سے مسلمان معروم ہوں اور امام وزالی کی عزیزوں کو ضعید کا حکم لگا کر یہ لوگ اس پر جو تربیتی اور تکمیلی بات ہے شخصیت کی سے معروم کرنا چاہتے ہیں اور ماشاءاللہ اپنی تو اتنی اتنی عقل نہیں ہوتی ہے کہ دورہ عزیز کرنے کے بعد یا میں مافی کا خاص ہوں شیخ العزیز ہونے کے بعد وہ فہم پیدا ہو جو شخصیت کو کامل کرتا ہے کہ ایک ایسا اس فقیر نے دیکھا جس کی اخلیت کتے کے برابر بھی دی ہے بات کی پیچھے کوئی دکھ ہے جس کی وجہ سے وہ کہنا پڑتا ہے اس پر حضرال لوما اور علامہ واقفی پر بات ہو گئی جو واقعہ سرانا تھا وہ اس کی طرف آتے ہیں واقعہ بڑا عجیب تھا زکری علیہ السلام دیوار تعمیر کر رہے تھے اور جس آدمی کے کام لیا ہوا تھا اس کی طرف سے دو روٹیاں آئی ان کے کھانے کے لیے وہ کھانے میں تھے کہ مہمان آ ملنے کے لیے اس سے ملے اس کو بالکل انہوں نے کوئی سطح نہیں کیا اور دو روٹیاں خود کھا لی اور اس کو کر دی. مہمان کو کی بات ہے کہ کیا مسلمان جو ہیں وہ دوسرے کو سدار بناتے کھانے میں عادت کو کھلا دیا جائے خود کھا لیا جائے اور کوئی ولی بھی نہیں اللہ کے پیغمبر اور مہمان کو پوچھا نہیں دوڑ تو روٹیاں خود ہی کھا گئے تب کوئی قاضی صاحب کی طرح امتی ہو اور ڈاکٹر سیار صاحب کی طرح کوئی امتی ہو مریض ہو تو سب تاخیر مریض ہوتے ہیں نا کہ اعتراض وارد کر کے اس کا جواب مانگنا اور محققین بشایا جو ہوتے ہیں عبد محتاط مریدوں کے اس طرح کے اعتراضات سے ناراض نہیں ہوتے ہیں کیونکہ کہنے والے اخلاص سے کہہ رہا ہوتا ہے اب تک کے لیے نہیں کہہ رہا ہوتا اور سننے والے کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کی طرح آدمی ہے آج ساری خطاؤں کو اپنے اندر لیے ہوئے کس کا بات ہے کہ سارے ایلمنٹس کو ایسا ہو جائے اور ساری باتوں کو سمجھ جائے کئی یہ خطائیں انسان میں رہ جاتی ہیں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں جب بہت زیادہ دوائیاں علاج کی رکھانی پڑتی اس میں حافظ پرسر پڑ گیا تھا ایک دفعہ کاج نیاز نے کہا کہ اگر یہ قربانی کا گور ہے یہ اس دیا جا سکتا ہے کفار کو تو انہیں فرمایا نہیں دیا جا تو میں نے نرد کیا جی کہ بشی دور میں لکھا ہوا ہے کہ آپ دے سکتے ہیں تمہارے محتاط مردین بشیر تارک صاحب وغیرہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پڑھا ان کو ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کا احتراض کر رہا ہے حضرت صاحب اعتراض کر رہا ہے تو انہوں نے فوراً فرمایا تھا آدمی کو بھائی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دے سکتے ہیں آدمی انہوں نے مسئلہ پڑا ہوا ہے تو فوراً نے اپنے مسئلے سے میری بات کی کے اور اس کے بعد کوئی مسئلہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھو کہ کیسے ڈاکٹر صاحب تو میرا تو کوئی غلط نہیں تھا لگے بے شیور کو میں نے یاد کیا ہوا اور سچ بات ہے کہ مفتابی ہی مسائل ہیں اور آدمی کو شامی کی ضرورت نہیں رہتی ہے ہمارے ترپاڑ آدمی کے لیے بس کافی لگتے خیر وہ آہ تو نے فرمایا کہ میں نے آدمی کی مزدوری کی ہوئی تھی اور اس بار بھوک بھو کی وجہ سے ذوق ہو گیا تھا اور اگر میں نے یہ دو روٹیاں نہ کھائی ہوتی تو میں اس مالک کا کام پورا نہیں کر سکتا تھا اگر میں اس کو کھلا دیتا مہمان کو تو میں مالک کا کام پورا نہیں کر سکتا تھا یہ خیانت ہو جاتی اس دو روٹیاں میں نے خود کھائی کہ بدل میں قوت ہو اور میں مالک کا کام کر سکوں واقیمت کا یہ تو سبب ہے میرے بھائی ساری زندگی کے سارے شعبوں کو احاطہ کیے ہوئے ڈاکٹر فائن صاحب نے دیکھا پچھلے ہفتے خاط کے ہمارا جو ماہر بیان ہوتا ہے اس میں کھانا کھلانے کے وقت میں خدمت پر کھڑا ہوتا ہوں اور اس بار لوگ آ کر مجھ سے نسخے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو مجھ پر بوجھ جاتا ہے میں نے کو لکھا کہ آپ ایک سارے ماوار استعمال والے دن کھانا فوراً کھا کر الادا ہو کر بیٹھ گیا کریں تاکہ نسخے پوچھنے والے لوگ آپ سے نسخے پوچھا کریں خدمت کا کام جو ہے اس کو تو کسی سے کرا سکتے ہیں کوئی الگ الگ سوکھے گا میری طرف کھڑا ہو گیا پلیٹ رکھ سکتا ہے گلاس پانی کے برکت دے سکتے ہیں اب آپ سے فائدہ ہو سکتا ہے وام کو جو زیادہ جو سواب دلا رہا تھا اس کو کیوں نہیں کرتے ہیں اور قادری صاحب تو تھا نہیں کہ مسئلہ پوچھتے کہ مسجد میں بغیر معاوضہ والا میں لکھ سکتا ہے کہ نہیں لکھ سکتا ہے ڈاکٹر سیاح صاحب تو تھا نہیں کہ وہ فور اعتراض باد کر کے چاہے تو مسئلے کو درست کرنے کی فکر میں لگتا اور الطاف صاحب الدگیر صاحب کو تو یہ حال ہے تو ٹھیک کہا ہم نے وہ کہتے ٹھیک ہے غلط کہا کہ سب ٹھیک ہے دو طرف پتھر ہر ایک مریض کے حال کے مطابق اللہ تبارک فائدہ دیتا ہے واقعہ لکھا, لکھا, لکھا, لکھا بڑا عجیب و غریب کہ کسی شیخ پر غلبہ حال ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں تو اتنا گرا پڑا اتنا ناقص اتنا فاضل فاضل گنگار ہو گیا ہوں کہ بس میں تو شیطان ہو گیا ہوں غلط حال ہے کہ یہ تصور کے سراست میں چلتے ہوئے نفسیاتی اور سیکٹر قسم کی تبدیلیاں انسان میں آتی ہیں اس میں اس آدمی کو سنبھالنے کے لیے مشائف کو خاص طور پر بتایا جاتا ہے ان کے بارے میں ایسے آدمی کو سنبھالنا ہوگا ورنہ ایسے آدمی اس کی جان تک خطرے میں ہو جاتی ہے تو یہ بزرگ نے کہا کہ میں شیطان ہو گیا ہوں ہر کو یہ غم کم ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا کہ بس میں تو شیطان ہو گیا ہوں کہ اللہ, باللہ دلالل اللہ دلالل. تو ان کا خیال ہوا کس نے جی جواب میں یہ کہا کہ واقعی تم پکے شیطان ہو گیا اور مجھے خدا پھر سے پناہ دے, دے. تو نے اپنے مریض سے کہا کہ میں اپنے آپ کو صبح کروں گا کیوں میرا مرنا ہے اگر میری جان میں کچھ موت میں کمی باقی ہو گئی تو تو گردن کاٹ کر مجھے پورا ختم کر دیں تو نے گردن کاٹ دی اور جو کمی رہ رہی تھی تو مرید نے آگے گردن پوری جدا کر دی دیمت اللہ اس بات کو بیان فرما رہے تھے تو آگے کسی عالم نے پوچھا کہ حضرت یہ موت جائز ہوئی حرام ہوئی تم نے جواب تو نہیں دیا لیکن جھڑک کر اسے کہا کہ ایک آدمی کی تو اے غم اور دکھ میں اور کورن میں جان ہی چلی گئی اور تو جو ہے تو اس میں حلال حرام کے اور جو ناجائز ناجائز مسلوں کو پوچھ رہا مریض کو پکڑنا کس نے کیونکہ کبھی وہاں پر ہی آدمی موجود تھا اور ہاتھ میں چھری بھی تھی اور یہ جو ہے تو اب قاتل اور ہو سکتا ہے سوائے سے اب ہمارے پاس کیا سبوت ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے آئی یہ تو اس بات کو بتا رہے ہیں کہ آدمی موجود بھی تھا وہاں پر سنی بھی اس کے ہاتھ میں تھی تو جو انگریز مجسٹریٹ کا فیصلہ ہے کہ اس نے اس کو چھوڑا ہے کیا غلط غلب علید مضمون ہے تصوف کا اور عام طور پر اس سے واقعی پر نہیں ہوتے ہیں کیونکہ, وہ خبرا جبرا تھا ملیشا ملیشا بھلے نہیں کی تھا منگا سویری مدرسی کو داد آپ کو کیسے لکھا چلے دلچسپ واقعہ یاد آئے سر آپ کو ابریز ایک کتاب ہے عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ابریز اس کا ترجمہ جو ہے تو وہ قبی نے کے نام سے پیر محمد حسن صاحب نے کیا ہوا ہے اور تبریز کے نام سے مولانا شکار اللہ ابلند شہری صاحب رحمۃ اللہ نے کیا ہوا یہ جی مولانا ظفریٰ صاحب کے خلیفہ ہیں کیا رسانوی کے خلیفہ ہیں آشق الہی ابلند شہری مولانا زفری صاحب کے خلیفہ ہیں انہوں ترجمہ لکھا اس, اس کتاب کے شروع میں آٹھ واقعات لکھے ہوئے ہیں علامہ سماسی رحمتہ اللہ علیہ وہ اس بات کے لیے کہ اس کتاب کو پڑھنے والا بھی پہلے نام واقعات کو پڑھ لے تو اس کو اندازہ ہو جائے کہ کتاب پڑھتے ہوئے اتنی خطرناک کتاب ہے اس میں جان ایمان جانے کا دونوں کا خطرہ ہے جان بجانے کا خطرہ ہے ایمان بھی جانے کا خطرہ خود آٹھ واقعات میں چار واقعات ایسے پکرا کے لکھے ہوئے ہیں کہ جو مرتد ہوئے ہیں اور ان کی قتل بھی ہوئے مرتد بھی ہوئے ہیں اور دو ایسے پکرا ہیں جو قتل ہوئے ہیں مرتد نہیں ہوئے ایمان پر خاتمے اور دو ایسے ہیں کہ جو صحیح سالم رہے ہیں کیونکہ ایک بڑی مشکل ترتیب ہے وہ اس سے بڑی مشکل ترتیب ہو ایک یہی واقعہ لکھا ہے کہ دو آدمی تھے ایک بزرگ کے پاس رہ رہے تھے ان کی خدمت کر رہے تھے اور یہ جو ہے اس لو استعا کا جو تصوف ہے تو اس میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں ان کے مریض بھی بہت کم ہوتے ہیں کوئی ایک دو مریض چار پانچ مریض اس طرح ہو گئے عام طور پر تو دو آدمی سے خدمت کر رہے تھے شیخ کی وفات کا وقت قریب ہو گیا ایک جلد باز تھا وہ اس بات کے لیے لگا ہوا تھا کہ سر خاص سر خاص مجھے ملے, ملے, ملے, ملے سر خاص ایک, ایک ایسا باطن کا دروازہ کھلنا ہے کہ اس میں کہا ہے کہ شیعہ چودہ سبق سارے نظر آتے ہیں غریب و غریب بحال ہوتا ہے اس سے ایک بزرگ آئے تھے مجھے کہہ رہے تھے کہ تجھے روح کے باتل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو ویسے کہ اللہ تعالی تعالیٰ برقطے نسیح پر بائے ایسا روح کے باتل بننے تو خود ہی باطل ہو جائیں <laughs> اللہ تو اس میں کہ بزرگ مفاد پا رہے تھے جو میں نے دوسرے ساری دست نے کہا کہ خاص مجھے ملے تو انہوں نے میری طرف دیکھا نے کہا حق تو تیرا بنتا ہے لیکن یہ آدمی جلد بازی کر رہا ہے اگر تو اجازت دے تو اس کو میں دے دوں تم نے کہا حضرت صاحب ہم تو کسی خاص سر عام کسی چیز کے ریال کے پاس نہیں آئے تھے عام تو اللہ کی رضا کے لیے آپ کے پاس آئے تھے اور خدمت کے لیے ہم آپ کے پاس آئے تھے ہمیں ان چیزوں کے لینے کے لیے نہیں آئے بس ان بزرگوں نے اس کی طرف توجہ کی اور اس کا باطن روشن ہو گیا فوری طور پر رو تو چلا گیا ان کی وفات ہو گئی یہ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں ازر کی خدمت کہتے ہیں ان کے جانے کے بعد ان کی میں دکان چلاتا رہا ہلوائی کی ان کے بال بچے بڑے ہوئے پرو روشنی کی ہو گئی ان کی شادیاں ہو گئی تو جب ان کی بیوی بچوں سے فارغ ہوئی اس نے بھی شادی کر لی کہ میں جو فارو ہو گیا تو خدمت کے بعد جب فارو ہوا تو اس دن میں گیا ان کی قبر پر کہ آپ فاتح پڑھ کے بس میں چلا جاؤں کیوں کہ میرا کام مکمل ہو گیا تو میں جو رات کو گیا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے صاحب قبر نے مجھے پکڑ لی ساری رات میں نہیں ہو سکا وہاں صبح کے وقت میں جو وہاں سے لدا ہوا تو محسوس ہوا کہ باتم روشن ہے اور پھر ایک خاص کا میں مالک ہوں میں جا رہا ہوں میں رو جب چلا راستے میں ایک جگہ پہنچا وہاں پر ایک آدمی کو لوگ پکڑے ہوئے سیٹ رہے ہیں لے جا رہے ہیں میں نے کہا کیا بات ان کا اس آدمی کو اس کے لیے گردن مارنے کے لیے پھانسی کے لیے لے جا رہے ہیں بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا ہوا پہلے میں نے دیکھا تو میرا وہی دوست تھا جس نے بغیر اہلیت کے جلد میں زور سے شہر سے یہ باتمی پوچھنی لے لی تھی تو کہتے میں ان سے کہا کہ آپ میری ایک عرض اگر سنیں تو میں عرض کروں انہوں نے فرمائیں کہ میں نے کہا کہ جن علامات نے پھانسی کا قتل کا فتو دیا ہوا ہے میں نے ان کے ساتھ ملاقات کرنے اور اپنی دیر اس کی پھانسی کو موخر کرنے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہتے میں گیا اور علماء سے میں نے بات کی اور دلائل دیے اور اس کی کفری کلمات کی میں نے تعویل کی تو میں تشریح علماء اکرام نے مان لی اور میں اس کی پھانسی کا حکم جو وہ واپس کر دیا میں واپس کر دیا میں پھر میں اس کو لے کر آیا اس کو میں نے سامنے بٹھایا اور اس کی روح پر متوجہ ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا, ہوا. یہاں تک کہ سرے خاص کا سر جو روزہ کھلا تھا اس کو اکاٹ دیا میں نے اور بند کر دیا اوش آواس آدمی کے بحال ہو گئے تو کہتے ہیں پھر میں نے اسے کہا کہ جلد بازی اور نایلی کے حال میں زور سے اس چیز کو لینا انسان کے لیے خطرناک ہوتا ہے بچاؤ آتے کو چونکہ اپنے اہلیت کے مجاہدات کے مقبر کرنے کے بعد ملت ملا تو یہ اس کو اٹھا بھی سکے اور اس کو فائدہ بھی لیا اور دوسروں کو بھی فائدہ بھی واللہ عالم ہمارے مولی صاحب مہمان تھے ان کی خاطر یہ شاہ مضمون وارد ہوتا کیا اور میں بیان کرتا کہ والم، ہم اس کے بارے جو ان کا نظریہ بنتا ہے اور قاضی صاحب کا سنا تھا کہ قاضی کتابیں کھول کے بس بسے دکھائے اور کو پڑھ کر ابڑ کرتا دیں کاضی بنا پھر کیا ہوا سبحان اللہ یہ سب بلایا تھا کہ مرید پر زیادہ اثر ہو جاتا تھا نا اور وہ آؤٹ ہونے کے قریب ہوتا تھا اس کو عزیز کے پاس بھی جیسے کہ ان کا مزاحیہ لوکر تھا تو اس کو تھوڑی دیر میں ٹھیک کر دیتا تھا <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> لا الہ <اله> الا اللہ